شیخ ابو مصعب سوری فقل و سرح کی کتاب دعوت العالمیہ یعنی عالمی جہاد کے نصاب سے ہمارا درس الحمد تیسری فصل کے ساتویں نقطے میں جاری ہے ساتویں نقطے میں استاد محترم خلافت کے سقوط کے اسباب اور ان اسباب کے نتیجے میں اسلامی معاشرے کی جو حالت تھی اس کی تصویر ہمارے سامنے بیان فرما رہے ہیں آج کے سبق میں یہ بات بیان کی جائے گی کہ اس زمانے میں جن لوگوں نے زندگی گزاری ہے ان کے بیانات سے بھی ان باتوں کی تائید ہوتی ہے کہ عباسی خلافت کے دوسرے دور میں اسلامی معاشرے کی حالت کتنی زیادہ خراب تھی تین سو سرسٹھ ہجری میں وفات پانے والے مشہور سیاح ابن حوقل اپنی کتاب صورت الارض یعنی زمین کی شکل میں لکھتے ہیں و آن اعلی تعلیف حاد الکتابی تواس الصفر ون زی عنوطی القدر لا عمر رسق و شہ وطول بلوغ الوطر ابن حوقل رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اس کتاب کو لکھنے میں جو عوامل تھے ان میں سے مسلسل سفر کرنا اور اپنے وطن سے در بدر ہونا رزق کی تلاش میں ادھر ادھر مارے مارے پھرنا اپنے مقاصد کے حصول کی آرزو لیے پھرنا بجور سلطانی و کلب زمانی و على شدی الشرق شرقی ودوانی وسطینہ بالجور بلجوری و اس کے ساتھ ساتھ حاکموں کا ظلم مشکلات دشمنیاں سلطانوں کا ظلم اور سرکشی کی عادت اپنا لینا و کثرت و نوا ابی و تعقب الخلیفی وبی وخت اس کے ساتھ ساتھ مصیبتیں مشکلات پے در پہ پی آنے والی تکلیفیں یہ بھی اس کتاب کو لکھنے کے عوامل اور سبب ہیں ویل کماد المعر ابن فی کتاب تجارب الْأُمَمْ وَفِيهِ يُبَيِّنُ اسباب فی العصر العباسی مشهور اسلامی فلسفی اور معر ابن مسقوی اپنی کتاب تجارب العم میں اقتدار کی کمزوری اور عباسیوں کے خلافت کی کمزوری کے اسباب پر روشنی ڈالتے ہیں فلیات التحا الا المولو کا اللہ منصوعی تحفد مشتغال اہم امدتی امور تفقہ سوچنے والوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ ان بادشاہوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ان کے خود اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے یہ دانش بندی کا مظاہرہ نہیں کرتے معاملات کو سنبھالنے اور قابو کرنے کی بجائے یہ لوگ اپنی لذتوں اور خواہشوں میں مصروف ہیں وہ اقفال اخباری و ترکیم تاریخ و ذرا مقوادر دوسرا جو سبب ہے وہ استخبارات کی طرف توجہ نہ کرنا ہے جس کی وجہ سے انہیں اپنے وزیروں کمانڈروں اور اپنے فوجیوں کے حالات کا علم نہیں ہوتا اور وہ ایسے ممالک کے ساتھ معاہدے وغیرہ کرتے ہیں جن پر کسی بھی طرح بھروسہ نہیں کیا جا سکتا وکلت تصف ہی ماہوال المولو کی ممن استقامت امور ہوں کئی فقر نت سیرت ہوں تیسرا جو سبب ہے ان کی کمزوری کا وہ یہ ہے کہ ان سے پہلے جو بادشاہ گزرے ہیں یہ ان کے حالات کا مطالعہ نہیں کرتے کہ ان بادشاہوں نے معاملات کو کیسے سنبھالا تھا کیسے قابو کیا تھا ان کے اخلاق کیسے تھے انہوں نے اپنے ماتحتوں کو کیسے قابو کیا تھا اور وہ اپنے معمورین کے ارادے اور عزائم سے کیسے باخبر رہتے تھے اپنے معمورین اور ماتحتوں کے عزائم سے باخبر رہنے کے لیے حکومتی معاملات کو قابو کرنے کے لیے فرماتے ہیں پہلا تو ذریعہ دین کا ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ اپنے نظام کو درست کریں گے اور ان کی نیتوں کو درست رکھیں گے اور دوسرا جو طریقہ ہے حکومتی معاملات کو قابو کرنے کے لیے وہ معتمد قسم کے جو ذرائع ہیں استخبارات کے جاسوسی کے ان کی طرف توجہ دینا ہے تاکہ آپ کو روز بروز وقتاً فوقتاً حالات کا اندازہ اور علم رہے ان معلومات کی بنیاد پر آپ اپنے معمورین کے ساتھ معاملات نمٹائیں گے حتی الامکان اپنے معمورین اور ماتحتوں کو اپنے آپ سے دور نہیں رکھنا چاہیے اور جن کے ساتھ باتوں سے معاملات نمٹایا جا سکتا ہے انہیں باتوں سے نمٹانا چاہیے اور جو لاتوں کے بھوت ہیں انہیں لاتوں سے سیدھا کرنا چاہیے ولبخش ولادوا علی سیرت ہی فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو باتوں سے سمجھایا جا سکتا ہے انہیں باتوں سے سمجھایا جائے لیکن جن لوگوں کی اصلاح کی کوئی صورت ہی نہ رہے اور ان کے اخلاق کی کوئی دوا ہی نہ رہے تو ان کو پھر طاقت اور زور سے سمجھانا چاہیے یعنی لاتوں کے بھوت جو ہیں وہ باتوں سے نہیں مانتے امام سیوتی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ في دولة بن العباس افترقت كلمة الاسلام وسقط اسم العرب من الديوان وادخل الاتراك في الديوان واستولت الديلم ثم الاتراك وسارت لهم دولة عظيمة وانقسمت الممالك عدة اخسام وصار بكل قطر قائم يأخذ الناس بالعصف ويملكهم بالقوة عباسيو دور هكومت من اسلام كبنيات برجو اتفاقتها وباقي نرها وعرد جو کہ اسلام کی مشال لے کر پوری دنیا میں گھومے اور جنہوں نے ان ممالک کو فتح کیا انہیں حکومتی اور سرکاری اداروں ہی سے نکال دیا گیا دیوان یعنی جس میں سرکاری لوگوں کے نام وغیرہ لکھے جاتے ہیں ان رجسٹروں سے ان کے نام تک نکال دیے گئے ان کی جگہ پر ترکوں کو داخل کیا گیا نئے نئے مسلمان ہونے والی یہ جو قومیں ہیں دیلمی اور ترک وغیرہ انہوں نے حکومت پر اپنا قبضہ جما لیا ان کی بہت بڑی حکومت تھی یہ حکومتیں جو ہیں ٹکڑوں ٹکڑوں میں بٹی ہوئی تھی اور ہر علاقے کا مستقل ایک حاکم تھا جو کہ لوگوں کو ظلم و ستم کے ذریعے قابو کرتا تھا اور حکمت سے زیادہ قوت کا استعمال کرتا تھا دیجا لوگوں پر زور زبردستی کی جاتی تھی استاد محترم فرما رہے ہیں ایک تو مشرقی علاقوں کا حال تھا اندلس یعنی یورپی ممالک جہاں مسلمانوں کی حکومت تھی ان کا حال بھی کوئی زیادہ بہتر نہیں تھا وہ بھی ایش و عشرت اور مستی میں ایسے مشروف تھے کہ انہیں اپنے دشمنوں کی بھی خبر نہیں تھی چنانچہ دشمن نے چار سو چھپن ہجری میں مسلمانوں پر حملہ کیا اور بعض علاقوں کو مسلمانوں سے چھین لیا خصوصی طور پر بل کا جو علاقہ ہے ابن مسلم رحمہ اللہ اہل بلنسی یا اہل بلنسیا کی حالت کا ذکر یہاں پر کرتے ہیں کہتے ہیں کہ جس وقت یہ فرنگی فرنگیوں کو اصل میں فرنگی اس لیے کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے مسلمانوں پر چڑھ دوڑنے والی جو قوم ہے وہ فرانسیسی تھے تو فرانسی کو مسلمان جو ہے فرنجی کہا کرتے تھے فرنجی سے یہ لفظ فرنگی میں بدل گیا ہے جب فرنگیوں نے کافروں نے صلیبیوں نے مسلمانوں پر حملہ کیا تو یہ بیچارے بلنسیا والے جو ہے جنگ و جدال قتل و قطال کو جانتے تک نہیں تھے یہ تو دور حاضر کے ویڈیو جنریشن کی طرح بچارے ناچ گانے اور فنون ثقافت کے دلدادہ تھے مقبلون اللذات من والشربی کھانے پینے میں مصروف تھے تو فرنگیوں نے بھی ان کے ساتھ عجیب چال چلی فرنگی سب سے پہلے ان کے شہر میں جو ہے مہمان بن کر داخل ہوئے اور انہوں نے اندازہ لگایا کہ یہ تو مقابلے کرنے کے ہل ہی نہیں ہیں انہوں نے انہیں دھوکہ دیا یہ دکھے میں آ گئے انہوں نے لالچ دلائی یہ لالچ میں آ گئے وہ خدا اب فرنگیوں نے جو مختلف علاقوں میں کمینے لگائی شہر والے کوئی جشن منانے میں مصروف تھے وہ خوبصورت خوبصورت کپڑوں میں زیب و زینت سے آراستہ اپنے امیر عبد العزیز بن عامر کے ساتھ نکلے اب شکاریوں کا کام شروع ہو گیا فرنگیوں نے ان پر حملہ کیا اور سب کو قتل کر ڈالا گرفتار کر ڈالا صرف امیر صاحب ہی بچ سکے اسی طرح ابن بسام بس کہتے ہیں کہ اہل تل والوں کا بھی یہی حال تھا جب الفانسو ششم نے ان کے اوپر حملہ کیا اور ان کے اکثر لوگوں کو قتل کر ڈالا تو غنیمت میں جو فرنگیوں کو کافروں کو ان ایش و عشرت میں مست لوگوں سے صرف کپڑے وغیرہ ملے یہ ایک ہزار بوریوں سے زیادہ تھے ان کے صرف زیب و زینت کے جو کپڑے وغیرہ تھے نا وہ ایک ہزار بوریوں سے زیادہ تھے